وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ أُولَٰئِكَ أَعْظَمُ دَرَجَةً مین الذین انفقو من بعد وقاتلوا وكل وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث صرف اللہ کے لیے ہے تم میں سے کوئی اس کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے فتح مکہ سے قبل خرچ کیا اور جہاد کیا وہ لوگ درجے میں ان سے زیادہ اونچے ہیں جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا اور جہاد کیا اور اللہ نے ہر ایک سے جنت کا وعدہ کیا ہے اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس کی پوری خبر رکھتا ہے مفسرین لکھتے ہیں کہ چونکہ اس صورت کا مرکزی مضمون اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دلانا ہے اسی لیے کئی آیتوں میں اللہ تعالی نے مختلف اسالیب میں انفاق فی سبیل اللہ اس کی اہمیت اور اس کا اجر عظیم بیان فرمایا ہے اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ان لوگوں کی ذر و توبیخ کی ہے جو محتاجی کے ڈر سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے گریز کرتے ہیں حالانکہ یہ مال اس نے دیا ہے جو آسمان و زمین کے خزانوں کا مالک ہے اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے اور اسی نے سورۂ صبا آیت انتالیس میں فرمایا ہے وما انفقتم من فهو يخلفه وهو خیر الرا ذکین تم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ اس کا پورا پورا بدلا دے گا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اس لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے سے کترانا قوت ایمان کے منافی بات ہے آیت کے دوسرے حصے میں جس کی ابتدا لایستوی من کمن انفقا سے ہوتی ہے اللہ نے ان لوگوں کی فضیلت بیان فرمائی ہے جنہوں نے فتح مکہ یا صلہ حدیبیہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور جہاد کیا تاکہ حق کی آواز بلند ہو ان سابقین اولین کے برابر وہ لوگ نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اس وقت جہاد کیا جب اسلام کو قوت و غلبہ حاصل ہو چکا تھا اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے سورة الطوبہ آیت سو میں یوں بیان فرمایا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ الله عَنْهُمْ وَرَزُوْ عَنْهُمْ ورضو اندلحم جن تن تجری تہ تحل انہ رخالدین فیح ابد الفز العظیم جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروکار ہیں اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اس سے راضی ہوئے اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ مہیا کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں جن میں وہ ہمیشہ رہیں گی یہی بڑی کامیابی ہے اور بخاری و مسلم نے فضائل الصحابہ میں ابو حر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میرے صحابہ کو گالی نہ دو اگر تم میں کا کوئی شخص احد پہاڑ کے مانند بھی سونا خرچ کرے گا تو ان کے مد اور آدھے مد کے برابر بھی نہیں ہوگا حافظ سیوتی نے علیکلیل میں لکھا ہے یہ آیت دلیل ہے کہ صحابہ کرام کے مختلف مراتب تھے اور ان میں جو لوگ جتنے پہلے اسلام لائے اسی اعتبار سے ان کو فضیلت حاصل ہے نیز آیت اس کی بھی دلیل ہے کہ لوگوں کو ان کے حسب مراتب مقام ملنا چاہیے اور صحابہ کرام میں اس فرق مراتب کے باوجود اللہ تعالیٰ نے سب کو جنت کا وعدہ کیا ہے حافظ ابن کثیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وک اللہ واد اللہ الحسن اسی لیے فرمایا ہے تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ متاخرین صحابہ کرام کسی تعریف کے لائق نہیں ہیں بلکہ اللہ کی نگاہ میں تمام صحابہ کرام لائق ستائش ہیں ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کا اجر و ثواب بعد کے صحابہ اکرام کے مقابلے میں اس لیے زیادہ رکھا کہ اسے ان کے کامل خلوص نیت غائط للہیت اور اس بات کا خوب علم تھا کہ انہوں نے کس تنگی اور پریشانی کے زمانے میں اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا نس نے ابو حریر رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ صحابہ کا ایک درہم دوسروں کے ایک لاکھ سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور یہ بات سب اہل ایمان جانتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس آیت میں مذکور فضیلت کے سب سے زیادہ حقدار تھے اس لیے کہ انہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے اپنا سارا مال خرچ کر دیا تھا